اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشکوں سے فرمائیں گے اپن جگہ رہو تم اور تمہارے شریک تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے